الحمد اللہ وقف دوسل سفاد as so مسول یا ملوس مو تسلی تسليما وک شوق محبت نال بلند آواز پڑوس تو سلا موال سیا وسو لما والا آلک واسحاب یا حبیب اللہ بما والسلام موال کیا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. معزز دوستو بزرگوں خصوص بالخصوص ہم مکتبہ اور احمد فکر دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حق تعالی جل شان ہو حمد و سنا صلی اللہگاہ درود شریف نظرانہ پیش کرنے نفس و شیطان انسان لے ہر شرفت نے ہر برائی ہر ماسی اپنی رحمت دی پر حلی فرماوے خال کے مولا اپنی اور اپنے سونے محبوب کی تابےداری دی توفیق کتھا فرماوے ہر اس کم کو بچاو جی آپ اور اس دا حبیب ناراض ہوئے ہر اس کام کی توفیق دے خود اور اس دا حبیب راضی ہو صاحب پوترے دی ولادت کی خوشی دویج اور دوسرا دی خصوصی منت مولا سونا میرے بیٹے نولا دتا فرماوے تو میں فل شریف کراما انہوں نے اپنی منت پوری کی تھی بچے دی، عمر دین فہم دے اندر برکت واسطے انہوں نے اس محفل شریف کا اہتمام فرمایا مولا سونا رام فری صاحب اجداد اور و عیال اپنے دین والے درخت دا سایہ ہمیشہ نصیب کرنا سونا حاضرین دی حاضری قبول فرما کے سب دی دنیا آخرت سونی فرما میں فل دی مناسبت ہی جناب دے سامنے چند اسلحی گلا کر دوستو یاد رکھو تقریر وہ آگے جس بندے اصلاح سلاح دین دا پتہ لگ اسلامی طرز زندگی آوے وہ کوئی تقریر نہیں کہ جڑی سنگ گے بندہ پہلے آرشا لی بتا ہو محافل کا تقاریر بیا نا سلسلہ خصوصا نے ساسے ہی ہوتا ہے امت محمدیا نی محمدیا پتا لگتا ایک پہلو تو ہے نہیں مومن دی پوری زندگی دا ہر ہر پہلو ہر ہر مرحلہ یعنی جمن چل کے مرن تک جو معاملہ کو پیش آنا ہے وہ تعلق دین مستفی کا یہ مومن کی زندگی ہے اگر وہ ہر معاملہ اپنا دین دے مطابق کرے تو مومن مرضی نال کرے تو مومن تو وہ نے فرو گل سمجھ آئی اپنی مرضی مومنا پیشہ نہیں مومنس ہو باؤ میرے پوتر نہیں باہم تو دوبارہ یہ حرکت رکھنا اگر مومن مسلم ہوئے مرضی نہیں گا وہ ہر معاملہ اپنا استنجے تو تین کے تے کفن تک آخری مرحل ہے ہر عبادت ہر معاملہ بیٹھنا اٹھنا نکاح شادی بولنا رہن سہن معاملات دیمنا کوشش کریں میرا ہر معاملہ میری سونے نبی شریعت دے مطابق ہوئے تھا کہ اس کل میں موہ دکھا قابل دیکھا لیکن وہ خوش نصیب کرنے جنہ کو قبر کر مرنا یاد ہو موت باید یاد اس دنیا کو دائمی انہوں کو پتا کہ جس رسول دا کلمہ پڑھ پڑدیا قبر دے اندر اسے رسول دا سامنا ہو سی فرشتے فرشن اس شکل مبارک دے بارے ترا کے خیال ہے پہلے ڈسے پیچھے اگا ویسے اس شکل مبارک دا خیال رکھ کے کہ یار اگر اج نا فرمانی کرے سا کل کیا منہ دکھے سا وہ ہر ہر معاملہ اپنا دین دے مطابق کرے گا تاکہ سونے نبی دی بار گاہ چکا سرخروئی مل بجے اس لوگ کوشش کرنے ہیں کہ جیو جیاں معاملہ ہوناسبت شادی نکاح ہو مرنا ہو جمنا ہون سجایا کڑا کہ تسا کیوی کرنا تا کوشش کری دیے کہ جو, جو جیویں دا معاملہ ہو جس مناسبت نال ہو مناسبت نال دین دا مسئلہ سمجھایا جائے سب تو پہلے اس لحاظ نال یاد رکھو بال دی خیرات کرنی نا باویں baham, جس سرسے بھی کیتی ہوئی سورت عقیقہ نہیں تو برت ڈے تو جان لو برت ڈے دا پتا ہے پر عقیقے دا پتا کہ تعلیم جو انگریزی ہے تحزیب بھی تو انگریزی آ ہر علم اپنی تحزیب گن کے آل ہوئی اس واسطے کہ پڑھنے والے کو اپنے رنگ چ وہ علم جو آیا غیران دے رنگ والا پٹھے رنگ اس قوم کو اپنے رنگ اس رنگ سرنگ سال ہے برت ڈے برت ڈے دی خوشی لوگ ملیں گے خمر سال گزر گئی ہے رو بھائی ایک سال زندگی چٹ گئی یہ لائی کھڑے ہیپی برت ڈے ٹو یو برت ڈے دا پتہ ہے لیکن او کیوں؟, کیوں،, کیوں،, کیوں،, کیوں علم گہارا ہی طریقے گہرا لیا گیا اگر علم سونے دی شریعت دا ہو طریقے بھی سونے لے لیا جتنے تک علم شریت دہی ہے لوگ اتنے تک تہذیب بھی شریعت رہے اسلامی تہذیب چین بہترین طریقہ اسلام دے اندر بال بہترین طریقہ مستحب واجب نہیں فرد نہیں مستحب ستوے یہ بھی, بھی مستحابے بچے بکرے بچی ہک بکر اگر بچے ہک بکرا ہوتا ہے وہ اپنی اپنی ہمت کی گال ہے اپنی اپنی استتاح کی گال کی ہمت ہوں کہ لوگ کی ہمت ہوں اگر لوگ کی ہمت ہوئے تو وت بہتر کہ کچا گوشت منڈا بن لیکن اگر پکا کے بھی کھوایا بنے تو کوئی حرض نہیں جڑیاں سڈے اسلام اج بندہ یہ گلا قوم بیان کرے قوم پریشان چاہیے پریشان دا حق بنتا ہے دور جو انگریزی آ پکا تھوایا کوئی حرج نہیں روایت دی اتنی فضیلت عقیقے جانور کی ہڈی کا بدلا ہے ہڈی جانور دی ہڈی جڑی ہے وہ بچے کی ہڈی کی سلامتی دا سبب بن رہی ع جانور دا گوشت بچے دے جسم دے گوشت اور اقیقے دا پورا توف ہے رب دی بارگاہ گاہج قبول تھی ونجے بچے دی دنیا بھی سور ری آخرت ہے اپنے کو گل نہیں کی بزرگ نے اعلی حضرت نے فرمایا ایسا بال جمے سات ڈی عمر پاوے یعنی عقیقے کا وقت پا گئے والدین عقیقے کی طاقت بھی رکھتے ہومت رکھتے ہو تے وت جان پوچھ گیا کی کا اگر بچہ فوت تھی وجے تو وہ والدین سفارش نہ کرے چھوٹے دے بارے آن نا اگر اے فوت تھی وجن تے اے ماں باپ دی سفارش بلکہ ایک روایت اس میں ہے اگر چھوٹے بال ہتھا کہ کچا بچہ ضائع تھی وجے اس کو بھی مولا مولہ تھا اپنی شکل ہی اسی واسطے بزرگ فرمائند بال فوت بھی تھی ونجی مستحب طریقہ نا کوئی نا رکھ سکے تاکہ کل قیامت میں چلے اس کو اپنے نام نال پکارا یہ نہیں کہ ت رکھا تو نہ لکھا ہوا بچا سونے نبی نے فرمایا بال مولا دی بار کل قیامت والے دی اپنے ماں باپ جھگڑا کرے سن جا کر جھگڑا کرنا جی کرز کھنڈن والا جہن سٹ جو خوش نصیب لوگ شہ سادی فرمائیں فرمایا ایک عورت آئی نو بال اٹھ ڈھن بعد پندرہ ڈیوں بعد مہینے بعد ڈاواں بال پیٹ چائے مولا دی بار رو چرو پی مولا سونا قبلہ کیوں حیران جیندیاسے بچے دو ہی اچھے سادے پہلے او پیو ڈاڈے دور ڈرجن بال ہو اے حسن علی شادی مطلب نہیں, نہیں, نہیں شادی دا مطلب اسلام صرف اولاد ہے لذت نہیں مزہ نہیں ایاشیا نہیں شادی دا نکاح دا مطلب اسلام صرف اولاد ہے اسی واسطے حدیث ہی ہے اس عورت نال شادی کرو بچے جمن جم دی ہمت زیادہ ہو اج کل سکولی تعلیم دیا ہے با با عورت کال جمن کی مشین مایا نہیں بازار کتی ہے. بازارا رونک جنابے والی سکلک اسلام دیا حداں ٹپی بلا ان لوگ دا مقصود ہی ہوگا اسا کیا جانوں شکرت دے مقاصد کیا ہے کیا جانوں مولا سونے نے یہ کام کیوں بنایا مقصد کے اقبال ہے اے اگریزی قوم کو نہیں سمجھ کو سلمان فارسی جہ ہو کوئی عمر پاک جہ کوئی جناب مولا علی جی ہو بابے فریق جہن جی کو پتا کہ مولا نے اقبال فرماؤں گا فطرت کے مقاصد کرتا ہے نگہبانی فطرت کے کی کرتا ہے نگہبانی پانی یا بتا سہار یا پرستانی مولا سونے مرد اور جوڑا جوڑا جوڑا جو بنایا نا کس مقصد واسطے بنایا لذت اولاد را را رب دا مقصد جوڑن دا اولاد شادی کرسل جی تین ہاتھ جلک بت بندہ بہتر ہے ادھر باپ فرمائیں فرمایا کدہ اپنی بیوی دے قریب اپنی لذت نہیں کیا جڈا بھی بہرحال پریشان تھی پہلے تو دور شاید جمے تھر بریک لگ کیوں ہوئے؟ مرے جنگ رب امریکہ ہونا بخ پائے جنہوں کا رب وق دسکام خود آ جان بھی رزق لے کے فرمائی ان اللہ درپور کیا فکر کرنے کرتے ہیں مولا لی فرمین رسک بندے کو سونا ہوں میرا بال بچ پوے میں اپنے بچے دیاں میں اپنے بچے دیا رونا جناب والی خوشحالی اسکو ڈی اپنی اکھا ٹھڈیاں کر گا روی دعا کریے ساری رات روی رو کے سب گئی اکھ گئی خواب با گے جنتان محل دے اتنے اسی بی بی کا نام لکھا گڑ اس محل دن نو بچے پوے کھیت کے دن میرے دنیا تر گئے اپنے پالوں کولے خوش خوشتی گئی ہے خوش تھی گئیے تو خوشی دا جنابے والی خوشی سمائی نہ گئی یہ بھی خوش تھنت کا آلی شان محل بچا اولا جڑا میرے پیٹ چیل گلنے پر جڑا محل بڑا یہ نصیب چند تکبیر نارا سونا مولا سونے دروگ مولا سونے درادی راون تو نے فرمائی قربان جا تھا میرا باہوں باہو فرما پیر باہ فرموتے نے فرمایا آش کپڑی اتوی گوامیں آش بنی عشق کمیں دل رکھی وگ پہاڑا سہ سہ پتیاں سہ تے تزار الاوے کر جانی باغ بہارا وسولی گئی جڑے وا گفر اسرارا ہجد نہ چاہیے باہو سجدو سے چاہیے باہوں کا گھر گہر ہزارا اللہ ترا دیر والے دے دل پہاڑ واگو آتے او باوے جن سدمے آ جنیا تکلیفا آ جلاج تاضی ہے رادی ہے بی مولا یہ کھیلچا دل چا پر جا محل لکھا نصیب چی دیا ہمیشہ خوش نصیب نے چھوٹے بال بندے نے رب سونے کی تقدیر کے راضی رائے مولا سا بال بھی سا بال بھی, بھی حقی ہوئے قرآن فرمو کتنا لیلا ہی وکت علیہ راج عمر بھی ہو سفارش نہ کرے سفارت نہ کرے عکا پتا لگتا بال تلے سونے فرمایا جان عقیقے اقیقے والے جانور دیاں ہتیاں بچے دیا دا مضبوطی کا سبب بنتی گوشت گوشت کا فیدیا بنتا ہے کھل کھل دی فیدیا بنتی ہے وال والاں دا فیدیا بنتا ہے ایڈا عظیم صدقہ ہے ایڈا عظیم صدقہ ہے جی مولا دی بار قبول ہو پولا سونا بال دی قسمت بھی بھلی چا فرمائد بال کا پتھر بھی بھلا چا فرمین دال پوتی پاس بھی آنند آخرت آس بھی میں مسلجا او ساری کو خدا بچا کا گسا میں آخ کبلا مولیاں تم عمران خان تل دکھا مولی سونے دے اے کیا ہے اے؟ اے زور نال بندے کو ننڈے نال بندے کو نماز نہیں پڑھا سکتا مولی دا کرے دین دا. جو اے اے سپیکر کرے نا یہ کم آواز چیکنی مشین بھوا کے تھوالے تک چکنی مولی دین دا شتیش کرے ادو نبی کو میرا شت آپ امل پرے دیں لوگ مولی دا چھوٹی طاقت ہاکم وڈی طاقت مالا سونے نے فرمایا عمران خان نکچھی نکلنے بہ نکل سکا دبئی تبدیلیاں کرو خیر ہمیشہ ادا مقدر ہے جڑا رب دین لگا بس خیر, خیر اسے مولا نے دین کوئی نے عمارت کی طرح بنایا آسو پاسو اگو پیچھو سجو کبو کتھا نے ابے چھتے جڑا بندہ عمارت ہو तूफान तुई बचवा बारिश तुई बचवेंदेरी तुई है, मिट्टी गटे तु है, महफूज रवने नबीने सोने नबीने इशारा फरमाया इस्लाम कोई इमारत की तरह बनाया इन बिच पाखिल थी बने उसको कोई तूफान नहीं हिला स کوٹھے کچھ نہیں اسلام طاقت لکھا لکھا فراد آئی کرو تے آمان جی لو اسلام ٹکر کن پر آپ تا حل گئے دی پہاڑا جی کے وی طاقت کو لیکن اگو پہاڑ وہ پہاڑ گن چھوٹے اپنا سر پالنا یہ دنیا دے جھوٹے <laughs> سر سد سد عمران خان یا لکھا ٹکر گرنے پہاڑ سر پڑے سر پہاڑ مولا سونے اسلام کو عمارت دی طرح بڑا کوٹے دی طرح بڑا لان فرمایئے فرمایئے ای الذين امنوا ادخلوا في السلم کاف فتولوا تتبعوا خطوات الشيطان تقبیر دروازے کھلے خدا دی قسم کر گیا نہیں جی آ اسلام دی پناہ گر گئی اس کو دنیا دی کوئی طاقت نہیں ہلا سے واسطے سونے نبیل نے فرمایا اس امت دے آخری بھی چوہی گروہ گروہ اس گروہ دا کوئی والڈنگا ڈیگا بھی نہ کر سکتا گروہ او دین اسلام طاقت حق تے اسلام نہیں تو نے فرمائی مولا رکھے تیا سا میاں سا فرموندے لے کھڑی فیتھری فرموندے تیری اوٹ پنا خیا سجدا تری اوٹ پنا ہو اور نہیں کچھ سجدا جس دیوے کسے تھی پہ اقبال نے ترجمہ فرمایا سنا اقبال ہے فرمایا فانوس ملک جس کی حفاظت ہوا کرے لال لال ٹینش چمنی چمنی پ فانوس کا یہ ہر ہوا تو چراغ کی حفاظت کرمنی کا بلدی بھا بلدی راوی مسمال فرم جس واسطے ہوا چمنی بن ہا تو پوچھے بلدی کھڑ لے نہیں اقبال <سؤال> فرمائد مولا بے دیا وہ ہوا کو چمنی بنا سکتا فانوس ملک جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس ملک جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شا بجے جسے روشن خدا کرے وہ پوچھے جسے اس سے اسلام چند ذلت رسوائی مصیبتیں پریشانیاں ہلاکتیں حادثات موتاں اچانک روڈ با ویلر ٹرالا چڑھ لف نے فرمائی کہ برے لوگوں کو بری موت مزید انہوں نے مصیبت کا سبب بننی تو وہ نے فرمائے لیکن ربیب رب دے رب رب دے رب دے دے خیر بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گا ایک دن تو آئے چھری دلے آما بکرا نہ آگے تو دے نام بزرگ ایک مسال لی فرمایا چکی ہے نا چکی اس چکی درمیان جی کلی اس کلی اتلا پڑ ف یانے کی جا بھی اتنی ہولی لگی چلی ہو چکی ستون ہے چکی ہے مولا سونے نے اسلام کو دنیا کی ستون بنائے چیڑے چینا چکی داٹا <laughs> اسے واسطے دے دے اٹھے لے سو سو سال جی سو سو سال وہ اج کی نمی نسل کو وٹ کے چمیٹ چمارے اس کو سات نہیں ہوش رہی برقی رنگ مو گئی چرخا کتنا چمکی چلیں برکت بھی چکی درمیان اللہ کتب اس ویسے بنتا ہے ساری دنیا کی گردش کی چکی جسم استب بنتا اصل کتب کلی کو پتلے پڑھ چلائیں اتوں گا بزرگ فروئند مولا سونے نے دنیا دی اسلام ایمان مسلمان دی بقا واسطے اسلام کو ستون دی ماند بنایا جتنے تک ستون دانے اگر ستون ہوئے نا مصیبتیں بھی نہ پر بزرگ فرمائند راون والا دانا پتھر درگر چکی آ ہے دانہ جو آلے چیک دانے کھائی بھئی تو بھائی کو چھوڑ کے مسلمان یہ ٹوٹے ٹوٹے سکھنے کھائی اسلام کو چھوڑ کے پیچھا مولا سونے امن امن گہوارہ اگر امن چاہیے امن چاہیے نہیں, ولا ولا سے. فرمائی بچنے نا ستون کو نپ کے اللہ شاء اللہ کوئی ہے نہیں ہلا مولا سونے نے اسلام کو اسلام کے اندر ہوے وہ کیوں, کیوں حادثہ کا شکار تھی وے او کیوں مصیبت کا شکار تھی چیک نکل پہ لے لیکن نہ کوئی سدن والے راہبر رہ گئے نہ سنن والی قوم نہیں رہ گیا جہ مرو تباہی آلے پاسے لینا پاڈلو پیچھا اسلام کے نام جڑ بجو حق نہیں بنتا بند ٹھیک ہے ترکڑا نے اسلام جہ شانولا دین بنایا اسکول دعوت دیتی چاندری بی اختلاف ضرور لیکن بر روایت ہوئے حضرت عبداللہ بن سلام کے آپ کے سمجھیے یہود سن حضرت موسا علیہ السلام کی شریعت چلن والے <سلما> مسلمان بن لیکن مسلمان بن باوجود کہ اپنی شریعت کے دور پہلو نہ رکھی تھڑ یعنی جی حضرت موسیٰ پاک دی شریعت پاکت ہفتے دی دن دی عزت کرنا ضروری آئی فرد ہے سبلنا چفتے کا بابو ہفتے ہفتے لوگ آئی منا شکار کرنا پتہ ہی کیا کرے ہفتے دیں کو شکار مچھلی کا شکار کردر ہفتے ہفتے لیکن منا آئی شکار نہیں کرنا پتہ ہی کر دریا چالی بنا کے اگو چھ ہفتے اتوار انہیں کو نبیا آخ مرو کو شکار من بت شکار شکار نہ کرے دشمنی شریر بہانے لکا کے کرے چلو ہفتے آئی ڈی ڈھاسے اتوار سچے بھی تھی تو شکار بھی تھی پاکستانی قوم شریعت ملنا اس قوم تو ہوم بہانہ ای ہو جیاں ملے تھے مولی بھی چوپ قوم بھی چوپ بئیمانی بھی پوری تو جو ہے قبلہ نماز روزے کیل ای ای مسلمان مسلمان ہو سبحان سبحان مولا سونا نے فرمایا اچھا دشمنی سور بن کئی بندر بن گل گرفت مضبوط اب بد شرطی گل شدید دی رحمت بھی وسیع ہے دی گرفت بھی پکی ہے کوئی پتا نہیں کس ویلے دا حال اپنے محبوب کو سنا ہے حضرت موسیٰ پاک دی شریعت کے اندر ہفتے دین عزت شکار ادرت عبد عبداللہ بن دلوسر. سلام جنا جن جن اسلام چ داخل تھے کیونکہ صحابی آیا نے فرمایا فرمایا ساڑی شریعت ہفتے دین احترام ضروری ہے دین بات چنا نہیں چلو بھی عمل بھی ہفتے عزت دا گوشت کیوںکہ آپ نہ گوشت بھی پرہیز لے. مولا سونا جو دین دی ہٹ کے کوئی ویلے کون توجہ یہ نا اڈو سن کے اڈو نہ ڈپایا کرو گل توجہ سنی کرو موسا بھی آ گئے نا آ منو ایمان دام مفسرین فرمین کی ای آیت حضرت عبداللہ بن سلام تے آپ کے سنگیاں مولا نے فرمایا اسا اپنے محبوب دا اسلام ایسا بنایا جیڑا سارے دن دن ناصر ہے سر منسوخ ہو گئے ہن جانا اسلام چا گئے نہیں تو یار اکل تیاہ کباہت ہی کون آئی مولا فرمائے اسلام دی عظمت جا آر پاسو ہاتھ ہو کے مولا فرماوے اڈو رسول شریعت او بھی رسول موسا پاکل وہ بھی رسول شریعت مولا فرمایا نہیں اسلام پورے نہ ہوئے حکم اسلام صحابی صاحب بھی پہلو موسا پاکستان ہوسلے کا دیا نی نال بھی پائی خلا بد مطلب ملائی بیٹھے آپ بیٹھے لباس بھی انہوں کا تعلیم دی بولی بھی تحسیب بھی ثقافت دی کلچر بھی دی بھی کون ہے جسلمان پہلو اسلام رکھے وہ نہیں ملے تو سارا کچھ گہرا اپنا زبانی جلدی تھک مجھے ہاتھ کڑے چکے اتنے ذوق صرف دیسی ولائنٹا اگو سننے والے بیٹھے دین دی دشمن انہیں کو بندہ دین سنا سارے میں تقریر کرنا کیونکہ دیسی علاقہ اللہ کچھ غیر تجا بدی ہے ہزارسی ولتی کملا بغیر تھی بے حجائی تھوک درچولی گل نہیں کوئی چلو دیہاتا وت بغیر تھی بے حیائی پرچون بھائی یار بت دل دماغ وغیرہ لوگ ہون تفرت رکھنے والے ان کی لڑ سا کیبلا تہلو موسا پاگ نے شریعت رکھی کھڑے مولا فرما نہیں پورے آؤ مطلب اچھا پورے نہیں آئے یہ عجیب مسلمان سر وال لگ رہے سی شکل لگ رہے سی تاکہ پاون چل رہے کوئی مسلمان نہیں مسلمان منافع گبیرا کافر گبیراہ رکھی بےمان گبیراہ بے جنابرت گبیراہ رکھی بےحیا گبھیراہ رکھی ہر کتے بلے گرا کی رکھی مسلمان جو مسلمان ہے اسلام سے تماشا بڑھایا تاج اسلام بدنام تھی اقبال اس واسطے فرمائد اقبال فرمائند وز میں تم ن سارا میں ہو تم ن تو تم تم میں ہنو وزا میں ہو تم ن سارا تو متنوت وزا میں ہو تم ن سارا تو تموت تم ہو وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرما یب گئے گیسا کچھ شیطان بھی ڈےکی کھیل بتا وہ آتا بھائی یہ کام تسے نپی خڑے ہوئے بائک نہیں آدھے پتا نہیں تو کلن کی گل نہیں کل یار ہر کوئی پڑھدا زب او یارا ہر کوئی پڑتا پرتے پڑھدا کوئی Oh, you yeah. تینار چار بہر لاہو ہی ایسا بن گیا بال ہے مرے نکہ تھی کیونکہ ہر معاملہ دیجنا ہر مسلمان منگ ہر کوئی مولا سونا ہر کوئی منگ ہاں یہ بخری گل ہے کوئی جناب ترقی ترقی نگا او ہو چی سال بعد ٹو پکی چھٹی چھٹی ترقی دیسی ماہول ہر بندے اولاد اولاد کی چاہت رکھنا ہر بندہ مولا بگو لے تے ہر کوئی رکھ دولا ہوں یہ نہیں پتا اس کو کرنا کی اس شوق اگو یہ نہیں پتا بھائی اس کو سوارنا کس رکھنا کیو اس کو پالنا کی وے تبجو ہے کہ نہیں کبنا بوٹا ہوے نا بوٹا بہٹا بہٹے لامنا سوکھا ہر مال ہی کر سکتا ہے لیکن بوٹے دے ماحول دے مطابق اس کو پالنا اور بلا جنا بال جمپ ہوئے لایا تری چولی دولا فرم پالنا بھی میری مرضی مطابق چاہت ہر کوئی رکھا پر یہ کوئی کوئی جان دال ہوا تو بچاونا مغربی طوفان تو بچاو بہ تے کلے کلیجہ دل دماغ ساڑ کے رکھ دے ات چمکا بچوں چی ہو اتو حیدرآباد اگریزی تہذیب نا اتو رنگ بنے سونے لینی ہے پر بچوں کپڑی میاں ن چار بھی چھیلے گئے ساتھ میاں نچار بھی چھیلے گئے ساتھ نہایت تیر ہیں جو رپ کے رندے لے دا خیال بھی نہیں رکھے بلا اندر, اندر ساری ہے سارا دان تبجو رگدار کوئی رکھ لے لیکن اے چاہت نہیں رکھدہ یہ کوشش نہیں کرے گا اولاد میرے مولا دی طرف حق حق نے میں اولاد نا اللہ بھی اے نسل بس صرف جمع کا پتا آ گئی خوشی کر چھوڑیے مولا تر شکر ادا ہوں میں جانا تے پوتر جانے جا جی مرضی یہ کو مالی یہ مالک گل سمجھائے مالک جہاں باغ لالک کتنا کھیل کے آیا یہ جنگ چیا خرا یہ پتو دے علاقے چیا خرا یہ لاہور چیا خرا یہ فلانی والی دا پودا ہے یہ اس ماحول پودا ہے مالک نہ آنا اس کو کینے دا ماہول نہیں ہونا ہے مالی کیا ہے میں سو سال پانی نہیں تو کوشش کرے نا اس کو چوکھے راگن بھی نہیں دے بھائی چل اگلے چوک مالی رکھا مالک بننے بندہ بندہ شری کے مولا فرمائد جائیں کرے تا پودے دی پرورش سب سکلی ہے نہ نہیں مالی یاد ہے اج کا بندہ مولا تا دعواں مولا ہے مولا ہو دل چ رکھی خڑا ہوا مہینہ لگتا رہی ادی امیداں پہ لگی جمتا پی جمد کو بارہ چوڑا جماعت پڑھا کے نوکری لو تھا مر منگا مولا منگتا مالک کو مرضی کرے جو آپ مرضی کرنی ہے مالک کو مانو جہم ہے روح چاہے کم از کم مولا کی نگاہ بہت بڑا ظلم مالک دے ارتا حق بنتا ہے جی مالک آخر مولا سونا مولا سونا رحمت اجم ہے نا کہ اجا پتر جمع نہیں ہوتا دنیا بھی دنیا بھی دنیا بھی دنیا والے پاس لا خیال آ مزاج رولا پوتر دے کابے بے واسطے وقف کرے پوتر تری راہ چل ہے لیکن اجیب عجیب رسم دلٹا خیال چل پہ الغلت مولا مولا مالک مردی بھی مولا کی چلے مردی بھی مالک او تیار مولا کے یاد ہے مولا کیے فرما فرما فرما کے مولا فرما ہے کہ فرما ہے تسا کہ کرنا پولا فرمایا منوس اہلی کار ایمان والو اپنے بچاؤ اپنے اجال کو بچاؤ نارا بچاؤ اپنے آلوال کو بھی بچاؤ کیا مطلب اپنی اولاد بھی تربیت جہاں تھی بچے یہ بھی چہنم دبال بنے نشانی ہوئی بھئی گل بھاری ضرور گل بھاری پر فائدہ مند مولا فرما سب تم اولادی بلا یہ ٹھیک لگا بڑا بالا بندہ پر بندہ نہیں کوئی نظر آتا بندہ مار کئی ah, دم رہ گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے مار کئی دم رہ گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے سورتیں تو ہے بہت انسان تھوڑے رہ گئے سورتیں بندہ کیوں نہیں لگا تربیت نہیں آئی تربیت نہیں کو کیا پتا یہ تربیت کی کیا کرنا کمجھا بن کے پاس رربیت کا وقت کے آدھے بولی صاحب اجا نک پڑھا چلو کچھ یہ اسلامی کر چلو پڑھا کے دنیا بھیجنا کیوں اک برنا سدقے موللی بخب میں مولی ہو خدا کی قسم کر گیا نا چیز تھے سامنے ایسا ایسا سواریاں ایسے ایسے کھانے لباس مولا نے نصیب کرا تل عمران خان دھے یہ تو دنیاوی عزت دی گل رب رسوری بار گاہ دنیا بھی عزت چلتی نظر ہے مرد نی نظر میں یار تک دنیا دا نہیں لیکن دنیاوی اعتبار اتبار لوسی نہ ہووے لوسی نہ ہو شرت بن ویسی چور بنوئے بن سکتا آ اولاد دساں تربیت دا وقت کتنا کتنے تک امام دے حوالے حجت الاسلام امام گدالی خود سے سسر رحل فرمائیں فرمایا ہم بستری تے دس تک بچے ای ہوئی تربیت اور اسی وقت تربیت ممکن ہے اس وقت باہر ممکن ہے جتو ابتدا پیچھے مون ڈبیا بنی آصری نو گل گئے سال تک یہ تربیت کا وقت تکسے اتنے بال کا وجود ہی loo... لیکن نہیں ہوجود ہو گئے اگر کوئی تا ساڈے اولا ماہ فرمائد نے فرمائیے مرد عورت نال رلے موہ کمبلے والے پاس نہ ہوگ جیسے فلم تھے ایک قوم اماں نور جانس ری بی اس ویسے شرم نہیں ہاں نور جان اس قوم کی اما سہان بہن اسلامی مسائل کیا یہ مسائل ایسے مسائل دے جا ہکارتارت ہکارت کے نظریے نبی نے سکھائے اتنا شرم نہیں جب شرم ہے اتنا شرم مرد عورت رلے نہ عورت دمہ کبلے والے پاس نہ مرد موہ قبلے والے پاسے ایمان بنانا خطرہ میاں بچوں بے تین ابتدا کہ بلا جی کو نیلے ریت سمجھ نہ پالیمائی بت بندہ اس کو بکٹوری نکلنا جب دماغ دا علاج تھا خطرہ دونچا فرمائے فرمایا ہم ہمستری ہوے عورت دا جسم ضرورت ضرورت جس جسم دی ضرورت اتنا اتنا کپڑا ہٹاوے مرد بھی اتنا کپڑا ہٹاوے جتنی ضرورت یمے بال دو سال ہے ماں کو پیو جائے کلا کلکا میں چھوٹا جہا بال آئی یہ اتفاق بنا گی پوت پیوک بھی آبا ابا ابا بن پی یعنی وہ نزدیک ابا کھنی اصیت بھی نہیں سوچا فرمایا سارے جسم تو کپڑا ہٹا کے نگے تھی سوبت کرنا مستری کرنا اولاد تری فرمایا مرد عورت شرمگان دے عورت مرد شرم گان دیکھے بچے ادے تھیمن کا خطرہ یہ گیا نہ لکھا پر میں جتنے شادی شدہ نوجوان نسل بچی نہ مسلگ فرم کٹے تھے انہارے کپڑا اٹھی بھی پو نگاہ نہ پانی تو قبلہ جس دور دے بیچے میاں بیوی کٹے تھی میں تھی بلائیں جم کے مولیاں رکھے ہاں کے بلائیں توجہ نہیں فرمائی ایک کھڑی ہے نا کنک راک واس لکھ چکر کرنے پہ روٹر ویٹر نالی نالی پھیر کے پانی لا پانی لا کے سپرے کرت مار کے صاف کر پانی لا کے جوان کر جوان کر کے پکڑ کا انتظار کر چکی سے آٹا بنے ٹا تما آنیادی تع اولاد کو سمجھا واسطے اولاد جن بنی ماں باپ نے اولاد کو اولاد نہیں سمجھا اولاد علماء ما فرمند ہم بستری درمیان نہ کر کیوں بچہ پاگل تھی آن کا خطرہ یہ مطلب پتہ لگتا تربیت کا ٹائم تو شروع تھی تو جو اگر, اگر نیک اولاد او دی ضرورت ہو تو ماں باپ دا پہلی رزق حلال دوسی گال ہے جیسے ہم بستر تھیم تو اللہ پوتر جانے پیو پوتر شرابی خیر آپ نے فرمایا یار اے میرے پوتر کسور نہیں میرا بولیں کہ نچد لوگ کتنا دنیا کو نت پائی بیٹھے آؤ ایک بال نہیں قابو آیا فرمایا یار میں آپ قصور کر بیٹھا سونا فرمایا سارے کو باجی پکاوڑ لون کوئی نہیں کو بس ہاں جی کھا دیے عبادت میں بھی رہ گئی ہے بیوی بھی رہ گئی ہے تحجت بھی رہ گئی ہے تباد بھی رہ گئی ہے ہم مستری کی دیل. پتا باد لیکن لوگ مولی صاحب دعا کر ساڈے بال ساڑی گل نہیں منگا تباری گل نہیں منگلے ربیو بال میں کو بال تو سکوا نہیں کرنا چاہیے میں کو اپنی جان تو سکوا کرنا چاہیے پر اپنے آپ پاس انگلی کوئی نہیں ہمیشہ انگلی اگا ہو لگ چار آپ پاس ہو تو فل سفل لون جو آیا خراب اتنی خرابی مار گئی جتھ سارا سون بداؤ اتن تربیت نہیں نسا چل دیں حرام ہے حلالی خون کتھ آ سکتا <تصفح> توجو رسک حلال دا مستری تقت شروع تھی آئی تربیت اس طریقے اسلامی طریقے کٹے تھی ہر ماں کام پڑتا نو مہینے نو مہینے ما حضور دوست پاک کو پوچھا دور جم دہا پہ یاد فرمایا نا فرمایا نو مہینے اما پاک دے پیٹ مبارک ہر روز हی ختم میری اما مہینے اما پاک دیکھے وہ تو جماندر جمدا ہو سی نہ وہ بیوی رہا نسل کت نہ زمین ہوئے نہ جمے فصل تو تا جمے زمین بھی آلا لا بیج بھی آلا لاؤ امام دے حمل دورانمل دوران یعنی عورت امید نہ ماں امید کلامی ما نہ کرے اچھی آباد کرے ماں باپ اچھی آباد گل نہ کرے ڈیٹھی نہ بال آپ گال ہی کٹ بندہ سن کے حیران کتنا اثر نے فرمائی بال ہو ایسا ایسا گال ہی کٹیادی ماں بہن دیا ایک بہ گو وڈے سن کے دنگ تھی ریندار ادا کٹا لائی گا جی جنابے منہ چر کٹے یہ آن دے پکائی ادے آن کھاڑ وات آ گئی والد اپنے بال جمپ حمل دے دوران ای کی بڑھ حفاظت کرم ہو گرکٹ یہ بچنے لٹو کینا بچڑا کھیل جگہ تھی پہ چلو روکا لگ رونکم اگر بولن کرے ابا یہ دستور بال جی ویل پہلی بولی بٹام کوشش کریں ابا دشالا میڈن آ پہلے اما دیا نو مہینے ڈیڈنا موت پائی گئی ہے ابے کوئی نہیں خیال آنا بھائی ایتیں گے اما کوئی نہیں خیال آنا بھائی ایلے اہدا کھین بناوا بھل گیے جمن والے پہلے آ گئے ماں باپ بھی کوشش کرے بال بولے سارا تلیا ہوں بال شرارت کرے مرد نوا رہی ماوا ہو لگا ماںر زبان چ لف حسبی اللہ پرانے او تیار جبان بھی اوے با تیار جو نسل کا فائدہ دے الفاظ غیران دے انداز وال کپا دی واری آوے ٹو گٹھا لال پیو چا کے سیٹا لائی بول گیا سی کٹورا کٹ کرے کپڑے داری آپ یونیورسٹی گرسٹی بغیر حضرت چپول گار کے آبے مر گئے نا ابے ڈیڈی اما مار گئی نسل مار گئی ہوں جی تھری جی جی جی تصے دشمن ہو یہ میرے دل میں درد کوم ری دور آئی نہ تھری جی آئی نہ فور جی آئی ایک ابا جی آئی ایک استاد جی آئی ابا جی کی ہے استاد جی کی ہے تھری جی آئے ابا جی کی ہے فور جی آئے تھری جیڈ چپیٹ لگ سارا نیٹورک یاد آ گیا فرمائی حضرت حضرت اللہ چلوانا شاد مولی چاول آخری گل سنا گل حضرت سہل بن ابد اللہ تسری رحمت اللہ ایک دار بجتے آئے آتے نما جی میں کو فلانی شہ میں کو فلانی شہ لوڑے دربار دکھا جی لوٹا چاہیے مسلا ہے پوتر کو وزو کرایا مسلا چاہ کے سجدہ کا کر دکھایا فرمایا پوتر ایو تھی ون آئے سجدے کی آدت پائی سکھائیے اوپن نے سجدے سوال کرسے تمہن کے بھی طریقے ہو اپنے سی سر بچپنے آپ کو کسی شہری لوڑ پی گئی ہے جتوںسلا پایا سجا کی اما رکھے مولا بے وفا ربا دا وفا بھی پرے لچا بھی پرے بندے تنی ہے اج میں سوال کی ستر اما پاخ آئی حیران تھی گیا فرمایا پوتر یہ کتنا ارض دی اما جی جت اے منگا اتنا بیبی پاک سجیے مولا شکر سیدنا ابراہیم علیہ السلام آخری عمر آیا مولا نے فرمایا ابراہیم ہجرت تھی مولا سونے تیرا حکم ساڈا سر قربان وغیرہ عمر بھی آخری ہوگی پوتر بھی اسمائیل جی ہو لگے نا دعا دعا مومن کا بڑا ہتھیار ہے اچ بھی اگر بگڑی ہوئی نسل نہیں نہیں رب دعا بندہ ٹھنال کٹا نہیں دینا. جب تک نہ او او مولا میری اولاد کو ادا کر دے مولا میری کو ادا کر دے بس او قبول نیاز ہے جی بولے بنجن لگے دعا فرمائی کی دعا کیا فرمائیں یہ تعلیم یہ ہے انبیاء کی تالی مات دعا فرمائد ارد کر د مولا حکمر اور اپنے مسل تک مختلف ترے ہر متل گھر دے بہ دے رہے جمد کرے گھر مہربانی فرماوے تو نماز کی توفیق کرنے تو یہ دعا فرما کے دعا فرمائیے مارو پہلے دعا فرمائیے مولا انہیں کو اپنا فرما بردار بنا بن دے نہ رب چنل طریقہ تریقہ حضرت ابراہیم والا سب تو پہلے اولاد جمع اولاد کو فرما بردار رب دا بڑا خدا فکر رب دا فرما بردار بنا رب اولاد کرما بردار بنا ابراہیم نے دعا فرمائیے کو نشانے ابراہیم گلے رکھ اسمائیل اف بولے وقت آخ اج گا کوئی ایسا پوترے جڑا باپ کو صرف چری چاو بھی دے دے سنگ رکھا تو ڈوںگ کمال کیا آئی کمال آئی اولاد کو رب والے مولا نے فرمایا ابراہیم تاریخ کو ساری راہدار یہ کرامتیب کی کرامت تھی سکھائے سیل اسی کو گل <سؤال> پلے پی نے کون بھائی مارکا جو میں جنال تھوڑے کام بھنے گئے تو میں معافی مار ربل کوئی نہیں کر رب رسول کریں وہ او اپنے نال کی تھی اور چبل تے وقوف ہے وہ بندہ جڑا اپنے آپ دا یار نہ ہوئی یار کی نا بن سکتا خدا <سیم> <سیم> <سیم> بند بنا بندہ مولا فرما مولا لکرا <سیم> <مولا زیدن> <سیم> اگر شکر کرے سو میں <corners> <overweight."> <TJ> ندا بھی انکار کرا جاپ سخ میں بے نیاز ہاں شکر شکر اے نہیں کہ زبان بزرگ فروغ شکر اے ہے رب نے جیڑی نعمت دتی ہے اس نعمت کو رب کی مرضی استعمال کرنا جت رب آخ لا اے شکر ہے ح بن ڈرے جب پا بندہ, بندہ او دعا ہے مولا سونا غلام فریف صاحب پوترے عمر دراز فرما گلا آباد کو وڈکا دین اسلام دے مطابق رہن دی توفیق تع فرما انہا دے گرانو دین نال سجاوے اور جتنے آئے مولا سب دعوانا قبولا رب اللہ